چھپالیا یوسف نے اس کو فی نفسی ہی اپنے دل میں ولم یو دھیم اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لیے قالا کہا انتم شرم تم مرتبے میں بہت زیادہ برے ہو اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تصفون اس بات کو جو تم بیان کرتے ہو قال انہوں نے کہا یا یازیز اے عزیز ان ابن بے اس کا باپ ہے شیخن کبیر بوڑھا لے, لے ہم میں سے ایک ہو اس کی جگہ انارا کا من بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھ سمجھتے ہیں قالا اس نے کہا ما ہی اللہ کی پناہ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 اعلیٰ کہا بلسب بلکہ تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے تمہارے لیے بصبر ہے <تصحیح> اچھا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عینی بیہم کے لے آئے میرے پاس ان سب کو جمی اکٹھے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 ان بے شک من لا یہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے علوم القوم کافرون مگر کافر قوم فلما داخل علیہ جب وہ داخل ہوئے اس پر قالون نے کہا یا ایوہل عزیز اے عزیز مسانہ و اہلنز در پہنچا ہے ہمیں اور ہمارے بھائی کو پہنچی ہے تکلیف بنا اور ہم لے کے آئے ہیں باعطم مسجن ردی جمع پونجی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 ذکر نہیں آیا ذکر نہ آن دال یہ ہے ہی کوئی نہیں